سورت المؤمنون قرآن مجید کی تیسویں سورت اس سورت میں ہمیں ایک سو اٹھارہ آیات ملتی ہیں سب سے پہلے بالکل بنیادی مضمون سن لیجئے کہ کیا ہے اس میں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کی صفات اور ان کی کامیابی سے آغاز کیا گیا ہے پھر کفار کے رد عمل پہ بات ہوئی ہے ان کی سرکشی کا ذکر ہوا ہے پھر اللہ کے عذاب سے ان کو خبردار کیا گیا ہے اور قیامت کے دن ان کو جو سزا ملے گی اس کا تذکرہ ہوا ہے اور پھر ایک تسلی ہے کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اس سورہ کا جو مقصد ہے وہ انسان کو ایمان اخلاقی اصلاح اور اللہ کی عظمت کا شعور دینا ہے یہ ایک انتہائی مختصر خلاصہ سورت المؤمنون کا اب تھوڑا سا مزید تفصیل میں اس کے جو مضامین ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلی جو گیارہ آیات ہیں اس میں تو مومنین کی صفات بیان کی گئی اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور ان کی کامیابی جو ہے عبادات اور اخلاقی صفات پر ہے خالی عبادات سے بھی گزارا نہیں ہونا اور صرف اخلاق سے بھی گزارا نہیں ہونا سب سے پہلی بات جو ان کے بارے میں کہی گئی وہ یہ ہے کہ یہ نماز میں اور نیاز اختیار کرتے ہیں انتہائی آجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دل اور دماغ جو ہے اس کو ایک ساتھ اکٹھا رکھ کر پوری حضوری و حاضری کی کوشش کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اس کو ہمارے ہاں خوشو و خدو کہا جاتا ہے خوشو و خدو جو ہے اس میں عاجزی ان کے ساری دل و دماغ کو حاضر کر کے کھڑے ہو کر کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو بنیادی آیات صورتیں جو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں ان کا مطلب ہمیں معلوم ہو تو جس وقت عربی پڑھی جا رہی ہے تو ساتھ ساتھ دل و دماغ کے اندر اس کا مفہوم گونج رہا ہو کوشش تو ہمیں یہی کرنی چاہیے اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں بھی ہے تو کم از کم پوری پوری توجہ کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اس طرف ضرور ہونی چاہیے پھر دوسری جو خوبی ہے مومنین کی وہ یہ ہے کہ وہ بےودا اور ایسی باتیں جو فضول ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے ان سے دور رہتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں بڑا شوق ہے جوانوں میں بچوں میں بھی اور بچیوں میں بھی کہ جی گوسپ کے لیے اکٹھے ہوں گے گپ شپ ہوگی تو یہ جو گپ شپ جس نوعیت کی ہمارے یہاں معاشرے میں اب چل رہی ہے جس میں کبھی تو اخلاقیات سے گری گفتگو ہوتی ہے کبھی اللہ معاف کرے کوئی موسیقی کوئی فلموں پہ اور اس قسم کے کوئی بر بر ڈراموں وغیرہ پہ گفتگو چلتی ہے یا خام خواہ ایک دوسرے کے ساتھ بہودہ لطیفے اور مذاق چلتا ہے اور اب تو آپ دیکھیے کہ عام گفتگو کے اندر کئی ایسے الفاظ آ ہیں جو ہماری نسل تک تو انتہائی بےہودہ گالیاں سمجھے جاتے تھے وہ اب عام گفتگو کے اندر زبان کا حصہ بن گئے ہیں تو زبان کو ہر طرح کی فضول گفتگو سے محفوظ رکھنا یہ مومنین کی صفت ہے اس کے علاوہ زکوٰۃ کی یاد آئے گی مالی ذمہ داریاں جتنی بھی ہیں ہمارے پر ان کو پورا کرنا اس میں پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ جی تو بڑا خدمت خلق کرتا ہے اور گھر میں بیوی بچہ اس کا بھوکا بیٹھا ہو یہ چیز مومنین کی نشانیوں میں سے نہیں ہے پھر بڑا واضح کہا گیا کہ شرم گاہوں کی حفاظت غیر شرعی تعلقات اور بےودا لباس اس میں یہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں آج ہمارے معاشرے میں اور غیر شہری تعلقات سے اگر کو بچتا بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو بھی ہم نے دیکھا کہ کمز کم از کم بےحدہ لباس تو ہمارے یہاں ہم بہت عام ہو گیا ہے لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی امانت کا خیال رکھنا وعدے کو پورا کرنا کسی کا حق جو ہے وہ نہ مارا جائے کسی کی حق تلفی نہ ہو نماز کی پابندی ہو فرائض و واجبات کو باقاعدہ انجام دیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین ہیں یہ لوگ ہیں جن کو جنت ورثے میں ملے گی اور یہ جنت میں ہمیشہ رہے گی اس میں سے ایک چیز ذہن میں رکھے ایک دنیاوی مثال دیتے ہیں آپ کو ہمارے آپ دیکھے جو عام طور پہ امتحان ہوتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے کہ جی اتنے فیصد پاسنگ مارک ہیں لیکن وہ اتنے فیصد پاسنگ مارک ایک سبجیکٹ کے ہوتے ہیں کسی ایک مضمون کے ہوتے ہیں ہر مضمون میں پاسنگ مارک کی ضرورت ہوتی ہے دین کے معاملے میں بھی ہمیں اگر جنت تک پہنچنا ہے اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو ہمیں کم سے کم جو کامیابی کا معیار ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتایا ہے اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے لازم ہے پھر آگے آیت بارہ سے بائیس میں انسان کی تخلیق کے بارے میں مٹی سے پیدا کیا مختلف مراحل جو تھے انسان نے طے کیے پہلے وہ ایک ناپاک نطفہ تھا پھر لوتھڑا بوٹی ہڈیاں گوشت وغیرہ وغیرہ اس میں ایک چیز بڑی واضح ہم بیان کر دیں کیونکہ آج کل یہ ایک فتنے کے طور پہ بات چل رہی ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اب انسان سوچے کہ اگر وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نجاست ہے وہ گندگی ہے وہ غلاظت ہے تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے وضو تو ٹوٹتا ہی ہے غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے تو یقیناً وہ بھی نجاست ہی ہے گندگی ہی ہے ناپاک ہی ہے تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج کل کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں اس معاملے میں جو ہے انٹرنیٹ پہ مشہور ہیں کہ یہ انسان تھوڑا سا صرف اپنی عقل کا بھی استعمال کرے تو سمجھ جائے گا کہ بھئی اگر وضو ٹوٹنے والی چیز ناپاک ہے تو وضو اور غسل دونوں ٹوٹنے والی چیز جو ہے وہ بھی یقیناً ناپاک ہی ہوگی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا سیاق و سبا بہت مختلف ہے وہ آج کا موضوع نہیں ہے اللہ کی قدرت پہ بات کہ وہی ہے جو سب سے بہترین خالق ہے اس کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہی ہے جس کی قدرت سے انسان جو ہے اس کی صورت حال تبدیل ہوتی ہے انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے اسی لیے ہر بار ہر معاملے میں چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے ہم نے اسی کو پکارنا ہے اچھا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے اگر کوئی مشکل ہے تو اس سے ہم نے مدد طلب کرنی ہے اس کے آگے رونا ہے اس کے آگے گڑ گڑانا ہے کیونکہ وہی وہ ہے جس کے پاس ہر قدرت ہے اگر ہمیں کچھ لگتا کہ ہمارے کچھ بس میں ہے تو وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے پھر مرنے کی بات قیامت انسان کا خاتمہ ہے موت ہوگی اور انسان کو اللہ قیامت کے روز دوبارہ زندہ کرے گا پھر اللہ نے تمام آسمان تخلیق کی ہے اپنی وہ کسی بھی تخلیق سے غافل نہیں ہیں ہر تخلیق اس کی چاہے جس کو ہم جاندار کہتے ہیں چاہے ہم اس کو بے جان کہتے ہیں وہ براہ راست اس کی نگرانی میں موجود ہے بارش کا انتظام کیا اس نے پانی کا انتظام کیا اس پانی کو اس نے زمین میں ٹھہرایا اور اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ چاہے تو اس کو ختم کر دے ہم اپنے دیکھتے ہیں, تاریخ میں دیکھتے ہیں کئی ایسی جگہیں جہاں پانی بے بہا تھا آج بنجر زمین ہے وہاں پہ کئی کئی سو فٹ آپ کھود ڈالیں پانی کا کترہ نہیں ملتا اور کئی جگہیں جو پتہ چلتا ہے تاریخ میں بالکل بنجر تھی جہاں پہ ایک پانی موجود نہیں تھا آج سر سبز ہے پانی کی بے تحاشا پانی موجود ہے تو یہ اسی کی قدرت ہے اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کی نعمتیں بھی دی ہیں کھجور کا ذکر ہے انگور کا ذکر ہے زیتون کا ذکر ہے اس طرح کئی آپ کو پتا ہے کہ انجیر کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور پھر یہ جو جانور ہمیں دیے اس میں بھی بے تحاشا اس نے ہمیں فوائد دی ہے کچھ جانور ایسے دیے جو ہماری سواری کے کام آتے ہیں کچھ جانور ایسے دیے کہ جو ہماری خوراک کے طور پہ کام آتے ہیں یہ اس کی سب نعمتیں ہیں。پھر یہ جو کشتیاں ہیں یہ جو جہاز ہیں گو کے بعد سمندری جہازوں کی ہوئی اور کشتیوں کی ہوئی لیکن ہوائی جہاز کو بھی ہم اسی زمرے میں آج ہم لے کر آئیں گے انسان کو سفر کی سہولت فراہم کی ہے تاکہ وہ ان سواریوں کو استعمال کرے اپنی ضرورتیں پوری کرے یہ سب اللہ کی قدرت ہے اور اللہ ہی کی دی ہوئی ہمیں جو اس نے قدرت دی ہے اور طاقت دی ہے اور قوت دی ہے اور فہم دیا ہے اور سمجھ دی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سب کرنے میں کامیاب ہوئے پھر آیت 23 سے لے کے 31 تک حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا تسکر اللہ نے حضرت نو کو قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور انہیں سمجھائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پرست مت کرو کسی اور کو مت پوچھو قوم نے انکار کر دیا قوم کے سرداروں نے حضرت نُ علیہ السلام کی باتوں کو مسترد کیا رد کیا اور یہ کہا کہ یہ تو ہماری طرح کام ایک انسان ہے اس میں کون سی خاص بات ہے اب حضرت نو علیہ السلام نے پھر ایک رد عمل دیا آپ نے اللہ سے دعا کی اور یہ التجا کی کہ چونکہ قوم جو ہے وہ اللہ کے اس پیغام کو رد کر رہی ہے تو حضرت علیہ السلام کو مدد فراہم کی جائے اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی کشتی تیار ہوئی وہ کشتی کی تفصیل بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اس میں ایمان والے چند ساتھیوں کو سوار کرایا مختلف جانوروں کو جوڑے سوار کرائے پھر جب کشتی سوار ہو گئی تو وہ سب اللہ کا شکر ادا کرنے کی ان کو ہدایت دی گئی حکم دیا گیا کہ اس کشتی پہ سوار ہو جائیں اور پھر ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ایک طوفان آیا جس نے اس زمین پہ ہر جاندار کو ختم کر دیا سوائے اس کے کہ جو اس کشتی میں سوار تھا حضرت نو علیہ السلام نے پھر یہ بھی دعا کی کہ طوفان کے بعد کشتی کو کسی اچھے مقام پر اتارا جائے کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے جو جانتی ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ اس کو اتارنا چاہیے یہ جو قصہ بیان کیا گیا تو اس میں اللہ کی آزمائش کی بات بھی آ گئی اللہ کی نشانیوں کی بھی بات آ گئی یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ جب بھی کوئی نبی اپنی قوم میں کسی کو کچھ کہتا ہے تو یہ ایک آزمائش کی شکل ہوتی ہے کہ کون کون ہے جو اس کے مطابق عمل کرتا ہے کون کون جو ہے وہ اس پر چلتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیا گروہ پیدا کیا اور یہ جو نیا گروہ تھا اس نے پھر ان ہدایات کی پیروی کے لیے اللہ نے پیدا کیا کہ جو حضرت نور علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کو بھیجی پھر بتیس سے لے کے چوالیس تک کئی دوسری اقوام کے معاملے میں بھی بات کی قرآن میں اللہ نے اور آپ اگر دیکھیں تو تقریباً قصہ ایسا ہی ہر قوم کے ساتھ رہا ہے سوائے ایک دو معاملات کے پیغمبر بھیجے اللہ نے وہ اللہ کی توحید کا پیغام دیتے تھے کسی اور کو پوجنے اور کسی اور کو معبود بنانے سے منع کرتے تھے شرک سے منع کرتے تھے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دیتے تھے قوم انکار کرتی تھی قوم کے سردار جو ہے وہ اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلاتے تھے سخفر اللہ اور ان کو الزام یہی لگاتے تھے کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو اور جب تم مر جاتے ہو تو مٹی میں مل جاتے ہو یہ ان کی بات ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ مٹی انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسم کو نہیں کھاتی یہ ہمارا ایمان ہے اس پہ صحیح حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم مسلمان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی نبی کے جسم کو زمین نہیں کھاتی بلکہ ایسی اب تو حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ کئی ایسے تاریخ میں واقعات موجود ہیں اور کچھ زیادہ پرانے بھی نہیں ہیں کہ جس میں کسی وجہ سے کسی صحابی کی خبر کھلنی پڑ گئی تو وہ بھی بالکل تر و تازہ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے کئی ایسے واقعات سامنے موجود ہیں اب یہ دیکھیے یہ دنیا جو ہے اس کی منافقت ہے اور اس میں ہم مسلمانوں کا بھی قصور ہے کیمرہ ایجاد ہو جانے کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس میں دو صحابہ کی خبریں کھولی گئی تھی اور ساری دنیا کا میڈیا وہاں پہ, پہ پہنچا تھا اور ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ جب وہ قبریں کھولی گئی تھی تو جس مبارک ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی لیٹے ہیں اور ابھی سوئے ہوئے اللہ اکبر پر پھر ان کو وہاں سے شفٹ کیا گیا ایک اور جگہ کیونکہ زمین میں پانی آ گیا تھا اور جو علاقے کا جو سردار تھا حکمران تھا اس کو بار بار وہ خواب میں آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری خبروں میں پانی آ رہا ہے ہمیں یہاں سے دوسری طرف جو ہے وہ لے کر جاؤ اور اس واقعے کی ایک بلیک اینڈ وائٹ دور سے تصویر ابھی بھی کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے لیکن کوئی اس کا تذکرہ نہیں کرتا کیوں کریں گے تذکرہ کیونکہ حکانیت اسلام کا سچ ہونا ثابت ہو جائے گا مسلمانوں کے ایمان کی تصدیق ہو جائے گی لیکن خالی وہ تو اصحاب ہیں ہمارے پاس تاریخ میں اور اس میں بھی کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے اس میں بھی ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ جہاں پہ ایک بہت نیک پرہیزگار آدمی ہے جو دفن ہوا اور پھر کسی وجہ سے اس کو قبر کو کھول کر وہاں سے ان کو کسی اور جگہ پر دفنایا گیا کہتے ہیں جی ہم نے امانتن دفن کیا تھا اس جگہ پہ اب ہم یہاں سے فرض کریں پانچ سال بعد فلاں جگہ یا دس سال بعد فلاں جگہ وجوہات کیا ہیں اس بحث میں نہیں پڑ رہے فی الحال اور جب قبر کھودی تو وہ نیک پرہیزگار آدمی ایسے تھا جیسے بھی سویا ہے ابھی پچھلے ہی دنوں ایک گورکن لاہور میں وہ کہتا ہے کہ چالیس سال بعد قبر جو ہے ظاہر کبھی کبھی کبریں بیٹھ جاتی ہیں وہ قبر بیٹھ گئی اور اوپر سے کھل گئی چالیس سال بعد اندر بندہ ایسے لیٹا ہوا تھا جیسے ابھی سویا ہے اللہ پر اور وہ ایک بظاہر ہمیں یہی پتا تھا کہ تو عام انسان ہے اور اس سے پوچھا گیا اس کے بیٹے کو بلایا گیا اس کا بیٹا بھی اللہ کا شکر گزار ہوا اس کے بیٹے سے پوچھا یہ کون تھے تمہارے والد تمہیں کیا لگتا ہے کس وجہ سے یہ مقام ان کو نصیب ہوا ہے اس نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا اعلیٰ جواب ہے اور آج کے موقع کی مناسبت سے میں یہ جواب وہ موقع موضوع ایسا اللہ اللہ کے کام ہیں کہ کب کیا موضوع آ جائے علامہ صاحب اس پہ آپ غور فرمائے اس بات پہ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب صرف ایک عام مسلمان تھے فرائض واجبات کی پابندی کرتے تھے زبان کے میٹھے تھے اور ساری عمر انہوں نے ایک کام کیا ہے انہیں لوگوں میں سلح کرائی اللہ اکبر صرف سلاح کراتے رہے ساری عمر اور اللہ نے کیا دیا چالیس سال بعد قبر بیٹھ گئی تو ایسے سے جسم نظر آیا کہ جیسے ابھی لا کے لٹایا اور سو رہے اللہ تعالیٰ آپ کو حجر دے پھر یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے اس کو جھٹلاتے تھے اور پھر یہ قوم کہتی تھی کہ دنیا جو ہے اس میں ان کی زندگی ختم ہو جائے گی دوبارہ یہ زندہ نہیں ہوں گے آج کا ملحد بھی یہی کہتا ہے آج کے بے تحاش ہے اور ادیان اور مذاہب کے لوگ بھی جو جن کے عقائد بگڑ گئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں تو اللہ کی مدد کی دعا پھر پیغمبروں نے کی اللہ نے دعا قبول فرمائی عذاب بھیجا قوم تباہ و برباد ہو گئی ظالم لوگوں پر لانتیں کی گئی اور یہی ایک تسلسل ہے کہ تقریباً ہر قوم نے سوائے ایک دو معاملات کے جیسا ہم نے کہا کہ ایسا ہی ہوا جب بھی کسی قوم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اللہ نے اسے عذاب میں جو ہے وہ مبتلا کیا اور ایمان کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہوتی ہے ہمیں لانت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی لانت اس پہ ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور ایک بات عرض کر دیں آج بھی عذاب کی شکلیں بدلی ہیں لیکن عذاب آج بھی ہوتا ہے ذرا غور ضرور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہماری جو صورت حال ہے جو معاشرے کی صورت حال ہے اور جس قسم کی معاشی غلامی ہے دنیا کے آگے ہماری اور جس قسم کی ہماری زبانیں ہیں اور جس قسم کی ہماری منافقت ہے کہیں یہ تو نہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب ہی چل رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ازن و توفیق دے ہمیں فہمتا فرمائے کہ ہمیں بات سمجھ میں آئے اور ہم اپنی اصلاح کریں پھر آیات ہیں پینتالیس سے تک جس میں فرعن حضرت موسا علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی کہ موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا گیا اس قوم کی طرف بھیجا گیا فرعون نے تکبر کیا ان کو جھٹلایا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ جو دونوں شخصیات ہیں ان کو بھی اللہ نے اپنی نشانی کے طور پہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا اور انتہائی بلند مقام جو ہے وہ عطا فرمایا اور پاکیزہ عمل کی دعوت تمام پیغمبروں کو یہی ہدایت تھی کہ وہ بھی پاکیزہ کھائیں اچھے عمل کریں لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دیں اور فرقوں میں جو تفریق ہے لوگوں نے دین میں اختلاف پیدا کیے ہر فرقہ اپنی سوچ میں خوش تھا اور وہ جس سے اپنی غفلت کا مظاہرہ کرتا تھا اب یہاں ایک چیز جی ذہن میں رکھیے گا ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے فرقے میں اور مکتبہ فکر میں فرق ہوتا ہے فرقے کا تعلق براہ راست ایمان کے ساتھ ہوتا ہے مکاتب فکر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ فروات سے ہوتا ہے اور فروات کی بنیاد پر ہمارے آئما نے پچھلے ہزار ڈیڑھ ہزار سال میں کبھی فروات کی بنیاد پہ فتوے نہیں دیے ہیں انہوں نے جب بھی فتوے دیے ہیں انہوں نے ایمانیات کی بنیاد پر توحید کی بنیاد پر فتوے دیے ہیں اور پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا کی آشائشیں ہیں یہ بھی ایک دھوکہ ہے ہم نے پچھلی کسی نشست میں ہی عرض کیا تھا کہ جب زیادہ ملتا ہے تو اس کا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے جب کم ہوتا ہے تو اس کا امتحان بھی کم ہوتا ہے دنیا میں مال و دولت کی کسرت اولاد کی کثرت ان سب چیزوں سے اللہ نے لوگوں کی مدد کی لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کی دین تو ہے نعمت تو ہے لیکن اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہے ایک شخص کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنے بیٹوں سے نوازا ہے لیکن اگر وہ بیٹے جو ہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار نہیں ہیں تو وہ آزمائش میں ہم فیل ہو گئے ہیں، ہم ناکام ہو گئے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم نے ان کی بلوغت تک تربیت صحیح کی تھی اور بعد میں ان سے یہ کام ہوا ہے تو ہم بری ذمہ ہیں لیکن ہمیں پھر بھی بار بار تاکید کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں نیک امال میں آگے آگے رہتے ہیں یہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ کا عدل و انصاف ہے وہ اس کی طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے نہ ہی وہ ظلم کرتا ہے لوگ غفلت میں ہیں اپنے اعمال کے بارے میں بے پرواہ ہیں اور معاملہ یہاں تک ہے کہ عذاب کا وقت جب آتا ہے تو جو آسودہ اور بلکل بہت اچھے لوگ ہیں ان کو جب پکڑ آتی ہے تو وہ اس وقت پکارتے ہیں اس وقت وہ اسی رب کو پکارتے ہیں کچھ روایات ملتی ہیں کہ فیرونڈ ڈوبنے لگا تو اس نے اسی وقت پکارا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تو ان کو کوئی پھر مدد نہیں ملتی اور اس کی وجہ کیا ہے ان کے دل جو ہیں اللہ کی آیات جو ہے اس سے مکمل طور پر غافل ہوتے ہیں پیغمبروں کا جو انکار کیا جن لوگوں نے پیغمبروں کو جنہوں نے نہیں پہچانا ان کی باتوں پہ جنہوں نے غور نہیں کیا اور جس کی وجہ سے انہوں نے ان کا انکار کیا یہ وہ سب لوگ ہیں جو اس دنیا میں اگر بظاہر وقتی طور پہ بہت اچھے اور بہت آسودہ اور بہت ہی خوش و خرم بھی نظر آتے ہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے ان کا انجام بھی عام طور پہ برا ہوتا ہے اور آخرت میں تو ان کا انجام یقینی طور پر بہت ہی زیادہ برا ہوگا ان اللہ اللہ کے دیے ازن و توفیق سے سورت المؤمنین کی باقی آیات پہ گفتگو اگلی نشست میں کریں گے اللہ تعالی ہمیں عزن و توفیق بخشے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے پیغام کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی اپنی ڈھالنے کی کوشش کریں اپنی اولادوں کو اپنے شاگردوں کو جو بھی لوگ جن کو ہم ہدایت کے لیے کوئی نصیحت کر سکتے ہیں ان کو ہم کریں احسن طریقے سے کریں اچھے طریقے سے کریں کیونکہ یہی اسلام کا پیغام ہے آمیر وصلی اللہ خیر خلقی ہی سیدنا مولانا محمد و یا اجمین برحمت